اور غربہ کے بارے میں چند ایک احادیث اور ان کی کرامت اور فضیلت کے بارے میں اور ان کے حالت کے بارے میں چند ایک احادیث کا ذکر ہے جاہا فی مجمع الزوائد مجمع الزوائد نامی کتاب میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے انہو قال هل تدرون اول من يدخل الجنة من خلق اللہ عز وجل یہ بہت عجیب حدیث ہے بہت دل کو اطمینان دینے والی حدیث ہے خصوصی طور پر وہ حضرات جو کہ اس غربت کی اور اجنبیت کی زندگی میں بیگانوں کے تیر سہ, سہ کر پھر اپنوں کی ملامتوں اور تنقیدوں کے بھی شکار رہتے ہیں ان کے لیے اس حدیث کے اندر بہت ہی زیادہ سامان اطمینان اور سکون موجود ہے عمر علیہ السلام السلام یہ فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ معلوم ہے اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا کال اللہ رسول صاحبہ کرام اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ غریب اب یہاں اردو والا غریب ہے یہ کہ وہ فقیر مہاجرین ہوں گے جو دنیاوی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے غریب ہوں گے الفقرا المہاجرون وہ مہاجرین جو کہ محتاج ہیں غریب ہیں اور فقیر ہیں اور ان کی یہ صفات ہیں الینسد مستغور جن کے ذریعے سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے وہ تو تقابی اور جن کے ذریعے سے مصیبتوں سے بچا جاتا ہے لوگ اپنی مصیبتوں میں ان کو ڈھال بنا کر استعمال کرتے ہیں وہ یمن تو عہد ہوں وحاج اور ان میں کا ایک وفات کرتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جب اس کی آرزو اس کے دل ہی میں رہ جاتی ہے لا لها قضاءً وہ اسے پورا نہیں کر سکتا ماں باپ سے ملنے کی آرزو بھائی بہنوں سے ملنے کی آرزو اور ایسے کتنے ہیں جو اپنے بچوں سے ملنے کی آرزو میں دنیا سے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں بس یہ آرزو ان کے دلوں ہی میں رہ جاتی ہے وہ ان سے دوبارہ نہیں مل سکتے اور کتنی ساری آرزوے ہیں کہ وہ اس کے دلوں میں وہ رہ جاتی ہیں اسے وہ پورا نہیں کر سکتا اتنے امکانات اور اتنی سہولیات اس کے پاس نہیں ہوتی فیقول اللہ علی معیشہ امن ملائی کہتی لیکن میرے بھائیو ہر وقت تو غریب نہیں رہیں گے نا ہم انشاءاللہ ہر وقت تو ہم فقیر اور محتاج نہیں رہیں گے نا اللہ بھی تو ہے وہ خالق بھی تو ہے جس کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے الحمد وہ رازق اور وہ ملک وہ بادشاہ بھی تو ہے حی ان قیوم لتا ولا نوم او موجود ہے تو وہاں پر کیا انعام ملے گا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے فیقول اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اپنے منتخب فرشتوں میں سے بعض کو یہ کہے گا تو فحیوہم جاؤ ان کے پاس اور ان کو سلام کرو ان کو خوش آمدید کہو فتقول الملائکہ تو یہ تو عام فرشتے نہیں ہوں گے یہ تو خاص فرشتے ہوں گے یہ فرشتے کہیں گے نحنو سukkanو سمائک وخیرتک من خلقک کہ ہم تیرے آسمان کے رہنے والے اور تیری مخلوقات میں سب سے افضل اپ تامرنا اناتيها اولا فنسلم عليهم آپ ہمیں یہ امر کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کو جا کر سلام کریں قال انهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله تعالی فرمائیں گے کہ یہ میرے ایسے بندے تھے کہ یہ صرف میری عبادت کرتے تھے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے وتصد بهم الثغور اور اسلامی سلطنتوں کی سرحدیں ان کے ذریعے حفاظت کی جاتی تھیں وتتقى بهم المكاره اور ان کے ذریعے مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ باتوں سے بچا جاتا تھا وہ یم تو صدر ہی اور ان میں کا ایک اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ اس کی آرزو اس کی ضرورت اس کے دل ہی میں رہ جاتی ہے لا یا قباََ لیکن وہ اسے پوری نہیں کر پاتا قالا علیہ السلات و السلام فرماتے ہیں فتح ذلك۔ تو فرشتے اس وقت ان کے پاس آئیں گے فید خلون علیہ کلب اور ان کے ہاں ہر دروازوں سے داخل ہوں گے یہ کہتے ہوئے سلام علیہ کمبا صبر تم جو صبر تم نے کیا ہے اس کے توفیل تم پر سلامتی ہو فنی مقبدار بہترین جگہ رہنے کی یہ آخرت ہے اور امام احمد رحمہ اللہ کی مسند میں سات ہزار حدیث میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ وہ فرماتے کنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطلعت الشمس کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر تھا اس وقت سورج طلوع فقال یا قیامہ اللہ, اللہ کے ہاں ایک ایسی قوم قیامت کے دن آئے گی نورہم کا نور شمس ان کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی فقال ابو بکرین رضی اللہ عنہ انحم یا رسول اللہ, رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول کیا وہ ہم ہوں گے قال اللہ آپ علیہ السلات و السلام نے فرمایا کہ نہیں وہ کم خیر کے وہ تم لوگ نہیں ہوگے لیکن تم لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ اچھا ہیں فقرا المہاجرین اقطار الارض لیکن وہ غریب مہاجرین ہوں گے جو دنیا کے مختلف کونوں سے جمع کیے جائیں گے سبحان اللہ کیسی عجیب بات ہے یہ آپ علیہ السلات اسلام کے احادیث کا معجزہ ہے میرے بھائی دیکھیے میرے بھائیو ہمارے سامنے اس وقت جو یہ وزیرستان کی زمین ہے افغانستان کی زمین ہے یہ ہے ہمارے پختون بھائیوں کی زمین اللہ نے ان کو دی ہے لیکن آپ بازار چلے جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں دنیا کے کسی بہت بڑے ترقی یافتہ ملک میں آ چکا ہوں کہ میرے دائیں طرف امریکن ہیں اور بائیں طرف افریقن ہیں اور آس پاس جو ہیں وسط ایشیائی ریاستوں کے ازبک ہیں تاجک ہیں ترکمن ہیں ترکستانی ہیں اور برما والے ہیں بنگلہ دیش والے ہیں ہندوستان والے ہیں پوری دنیا کے لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ کو تعجب ہوگا کہ تقریباً پچاس کے قریب یا اس سے بھی زیادہ زبانوں میں باتیں کرنے والے فقرائے مہاجرین اس زمین میں آپ کو مل جائیں گے تو ان کو اللہ تعالی نے یحشرون من اختار الارض کی عملی تصویر بنا دیا ہے کہ زمین کے کونوں کونوں سے اللہ تعالی نے ان کو جمع کیا ہے آپ ایک مجلس میں بیٹھ جائیں تو آپ کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میں کس زبان میں بیان کروں اردو میں کروں تو پختون نہ سمجھے اور انگریزی میں کروں تو وہ مجھے نہیں آتی عربی میں کروں تو وہ کوئی بھی نہ سمجھے اس کے لیے ترجمان کی ضرورت ہے حتیٰ کہ بلا مبالغہ کئی بار ایسے تجربات کا سامنا ہو چکا ہے ہمیں کہ دس دس ترجمان مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور بات پھر بھی نہیں سمجھائی جا سکتی تھی اس لیے کہ ترجمان کمزور ہوتے ہیں یا ہماری باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ کیا ہے یہ پوری دنیا سے جمع کیے گئے مہاجرین ہیں اور آپ ہمارے اپنے ہی حالات کو دیکھ لیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ماں باپ کی زبان بغیر ترجمان کے نہیں سمجھ میں آتی آپ کو معلوم ہے یہ ماں باپ کی زبان بغیر ترجمان کے نہیں سمجھتے وہ ہیں اصل میں جرمنی کے اصل میں امریکہ کے اصل میں عرب ممالک کے لیکن اپنے انصار اور اپنے دوسرے مہاجر پڑوسیوں کے ساتھ ان کے ماحول میں رہ کر وہ ان کی مختلف زبانیں سیکھ چکا ہے لیکن اپنے ماں باپ کی زبان وہ نہیں جانتا ہے اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ تعلق اس کا ہوتا نہیں ہے باپ تو تشکیل میں ہوتے ہیں اکثر یا دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور والدہ ایک ہے اور اس زبان میں بات کرنے والا کوئی اور ہے نہیں مجبوراً اس کی والدہ بھی اس کی وہی زبان سیکھنے پر مجبور ہوتی ہے جسے وہ سمجھتا ہے یا ترجمان کے ذریعے بات کرتی ہے یہ تجربہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے سے چھ سالہ بچے سے پشتو چونکہ وہ نہیں جانتے ہیں اس لیے اپنے بیٹے سے وہ ایک اس طرح کے ساتھی کے ذریعے بات کرتے تھے جس کو پشتو بھی آتی تھی اور ان کی زبان بھی آتی تھی بہت بڑی پریشانی ہے لیکن اس پریشانی کے اندر خوشخبری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی حتیٰ کہ ابوبا کر اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس پر رشک فرما رہے ہیں کہ وہ ہم ہوں گے آپ علیہ وسلام نے فرمایا کہ نہیں وہ آپ لوگ نہیں ہوں گے لوگوں کے لیے تو بہت کچھ ہے وہ یہ لوگ ہوں گے جو کہ مختلف جگہوں سے دنیا کے مختلف علاقوں سے جمع کیے جائیں گے اور فقراء مہاجرین ہوں گے یہ امام مسند احمد رحمہ اللہ کی روایت ہے دوسری جلد صفحہ نمبر دو سو بائیس